رسول اللہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم رسول اللہ ایک شخص زندگی گزار رہا تھا اور جو بھی کام کرنے جاتا تھا اس میں ناکام ہو جاتا تھا جس بھی منزل کی طرف اپنے قدم بڑھاتا تھا منزل دور ہی دور چلی جاتی تھی اور یہ اپنے آپ کو وہیں پر کھڑا محسوس کرتا تھا اس سے جب کسی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم زندگی کے اندر کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں جو جسے جس آپ کہیں ایکسٹریم طرح کی کامیابی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکے وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں ایفٹ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں میرے ماں باپ کی ایک بات آ جاتی ہے او بدو او پاگل بے تو تو نہیں کر سکتا جب یہ بات آتی ہے تو پھر میں ڈی مورلائز ہو جاتا ہوں اور کامیابی سے پیچھے رہ جاتا ہوں ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم خود بھی بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے حوالے سے مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھا سٹیٹس چاہتے ہیں ہمارے اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اچیو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں آج ہم نے اپنے سسرے کا موضوع رکھا ہے ناکامی کے اسباب بندہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے اس پر ان شاء اللہ نگران مرکزی مجلس شعرا حضرت مولانا حاجی محمد عمرانتاری حفصہ اللہ تعالیٰ سے مدنی پھول لیں گے اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں آخر کیوں لوگ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ پاتے آپ کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے مدن گلستہ جو ہے وہ ہم شامل کیا کرتے ہیں آج آئیے آپ کو مدین گلستہ دکھاتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالیٰ عالم خنمت کامیابی ووش ہے جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے مگر یہ کم لوگوں کے ہی قدم چومتی ہے وہ لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کی ناکامی کے پیچھے چھپے کچھ اسباب جو ان کی کامیابی میں رکاوٹ ہوتے ہیں مگر وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ کبھی حالات پر اور کبھی لوگوں پر ڈالتے نظر آتے ہیں مگر ان میں پائی جانے والی ان خرابیوں پر نظر نہیں کرتے جو ان کی ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں مثلا محنت سے جیچرانا خوابوں کی دنیا میں رہنے کا شوق کام کو ٹالتے رہنا مگر پھر بھی یہ خیال کرنا کامیابی قدم چومے گی اپنے ہی خیالوں میں اپنے آپ کو برتر جاننا کاموں کو چھوٹا جان کر ان سے جی چرانا چیزوں کی ناقدری رشتوں میں بے مربتی وقت کی ناقدری کیا یہی طرز عمل ہے ناکام اور زندگی کی ہر دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کا جس معاشرے میں اتنے ناکامی کے اسباب پائے جاتے ہوں وہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے مثالی معاشرہ ضرور پوچھیں گے نگرانی شرا سے جس معاشرے اندر کے اندر یہ سارے فوج پائے جا رہے ہوں وہ معاشرہ مثالی معاشرہ کیسے بنے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو آج کے دن زکات کا نصاب کیا ہے یہ بتانے کا 7 جون دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار روپے جون دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس روپے جون دو ہزار سترہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو روپے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فیصب اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اموال کی زکوات جلد ادا کرنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے سلسلے کا موضوع ہے ناکامی کے اسباب سگیری کچھ اسباب تو ہمارے مدنی گلدستی کے اندر بیان ہوئے لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے اور سستی سے کام لیتے ہیں کاہلی سے کام لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ جو ناکام ہو رہے ہیں کیا وہ واقعی ناکام ہی ہو رہے ہیں یعنی ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری انکم جو ہے وہ دو لاکھ روپے ہونی چاہیے لیکن وہ ایک ہینسم سیلری پر کام کر رہا ہے دو لاکھ اس کی سیلری نہیں ہے لیکن وہ رزق حلال کما رہا ہے کیا آپ اس شخص کو بھی اس ناکام کے زمرے میں رکھیں گے کہ یہ بھی ناکام جا رہا ہے الحمد للہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا مدنی پھول لیا وہ کامیابی ناکامی کو آپ نے آمدنی پر تولا ہے جی ارننگ پر تولا ہے صرف یہ نہیں ہوتا صحیح آپ م... <coughs> نے درس نظامی کا کب سوچا تھا میں جی آٹھویں کلاس میں تھا ایٹ میں تھا مڈل میں تھا تب سوچا تھا جی سوچا تھا اس کے بعد آپ نے درس نظامی میں داخلہ لیا جب بھی لیا جی میں میٹرک مکمل ہوا پھر ایف ایس سی کی طرف آیا پھر اس کے بعد داخلہ لیا ٹھیک ہے جی لے لیے کتنے سال کا آپ کے ذہن میں تھا آٹھ سال کا کتنے سال, سال, سال میں ہوا آٹھ سال میں ہی ہوا درس نظامی کیا آپ نے جی الحمدللہ تو آپ نے پیسے تو نہیں کمائے لیکن آپ نے اپنا ایک اور اپنا گول اچیو کر لیا جی وہ تھا درس نظامی کہ میں درس نظامی کروں گا تو ایک جہت سے دیکھا جائے تو آپ ایک کام میں کامیاب ہو گئے ٹھیک جی ہے اس کا تعلق نہ پیسے سے ہے جی نہ اس کا تعلق روزگار سے بلکہ ایک علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے درس نظامی جی جی تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آداف کیا رکھے ہیں اگر آپ نے اپنے آداف جو رکھے ہیں وہ ایک تو یہ کہ وہ پریکٹیکلی آداب ہیں وہ باقاعدہ وہ اس کو عملی جمع پہنایا جا سکتا ہے تو تو پھر اس کے لیے آدمی کوشش بھی کرتا ہے تو پہلے تو ایک پریکٹیکلی آداب رکھیں جو لوگ اپنے آداب کو پریکٹیکلی نہیں رکھتے یعنی اس کو عملی جمع پہنایا ہی نہیں جا سکتا تو ڈیفینےٹلی پھر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں وہ ناکامی کیا ہوتی ہے ان کا ڈسیجن ہی غلط ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایک ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہماری چوائس غلط ہے اور ہمارا ڈسیزن بھی اس ٹائم پر غلط ہوتا ہے اور اس وقت کا تعین جو ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شے اپنے طور پر صحیح طور پر آتی نہیں ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کی جا سکے تو پہلے سب سے پہلے اپنے آداف کا صحیح تعین کیا جائے مدینہ مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کہی بعض لوگوں کا حضر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور عجیب ہی اپنے معاملات ہیں ان کو سوچتے رہتے ہیں اس پر مجھے جو ہے وہ ایک حکایت یاد آ گئی حکایت اس طرح سے ہے کہ شیخ چلی جو دھانا جی یہ بھی خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا اور ایک مرتبہ اسے کسی نے وہ دی انڈوں کی ٹوکری اٹھانے کے لیے کہ میری انڈوں کی ٹوکری فلان جگہ پر پہنچا دو اب شیخ چلی نے وہ انڈوں کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھ لی اب یہ سفر کرتا جا رہا ہے اور سفر کرتے کرتے یہ وہی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں گم ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ, یہ انڈے ہیں ان انڈوں سے جو ہے وہ مرغیاں جو ہے وہ نکلیں گی وہ مرغیاں اور انڈے دیں گی پھر ان سے اور جو ہے وہ چوزے نکلیں گے پھر اور مرغیاں ہوں گی پھر میرا بہت بڑا جو ہے وہ پولٹری فارم بنے گا اور یوں میں انڈوں کا کاروبار کروں گا اور پھر میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی میرا بہت بڑا جو ہے وہ گھر ہوگا اور پھر میری شادی ہوگی پھر میرے بچے ہوں گے اور ایک دن میں تھکا ہارا اپنے گھر پر آؤں گا تو میرا بچہ جو ہے وہ میری طرف لپکے گا چھوٹا بچہ میری طرف بھاگتا ہوا آئے گا اور میں اس کو یوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگا لوں گا اچھا ٹوکری گھر پہ اٹھائی ہوئی ہے اب جب ہاتھ اس نے یوں کیے تو وہ ٹوکری گری تھا نیچے انڈے سارے ٹوٹ گئے اب وہ جو بندہ ساتھ اس نے کہا وہ اللہ کے بندے میرے سارے انڈے توڑ دیے تم نے تو شیخ کری نے کہا کہ بھائی تمہارے تو انڈے ٹوٹے ہیں میرا تو گھر بار یہاں لٹ گیا برباد ہو گیا ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے حضور کہ جو شخص خوابوں کے اندر محلات کو تعمیر نہیں کر سکتے وہ حقیقت میں بھی تعمیر نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کا آپ کس طرح سے انالیس کریں گے کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے یا ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے خیر آپ بات بتانی اب چیز سمتے جا رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ خواب تو انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو معمولات یا اس کے ذہن پر کوئی سوار ہو تو عموماً خواب اس ہے یہ جو خواب ہیں اس کا اس سے ایک تعلق تو ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز متوقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس طرح کی خوابوں کی عموماً دنیا قائم ہوتی ہے لیکن میں عموماً اپنے ذمہ اس دار اسلام بھائیوں کے ساتھ جب مدری مشورے ہوتے ہیں یا کسی اہداف پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ حاصل کریں گے اس وقت میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جاگتی آنکھ کا خواب ہے انشاءاللہ پورا ہوگا کہ ایک وہ یہ کہنے کو ہے. یعنی انسان جاگتے ہوئے اپنا ایک, ایک امیج اپنے ذہن میں بناتا ہے ایک راستہ اپنے ذہن میں بناتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا جس شیخ چینی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو وہ کہیں کہ کہیں نکل گیا نا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز دنیا میں ہو رہی ہے جب ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میں اس پر بات کر رہا ہوں آپ نے درس نظامی کیا وہ کیوں نہیں کر سکتا وہ مفتی بنائے آپ کیوں نہیں بن سکتے وہ فلاں بنائیں تو میں کیوں نہیں بن سکتا میں یہ بنا اصل میں ہمارے ہی ہے یہ کہ ایک شخص عالم بن گیا تو میں کیوں نہیں بن سکتا میں بھی عالم بن گا لیکن عالم بننے کی تمنا تو اس نے کر لی لیکن اس سفر کو طے کرنے کی جو ہمت جذبہ اور جو حوصلہ اس شخص میں تھا وہ اس میں نہیں ہے تو وہ اس شخص کا حوصلہ جذبہ اور اس کی کوڑھن اور اس کی دھن یہ نہیں لے رہا صرف اس کا ٹارگٹ لے رہا ہے کہ میں بھی یہ بنوں گا تو ایسا شخص عموماً اپنے آداب میں کامیاب نہیں ہو پاتا جس کو کہتے ہیں نا کہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں او جے سوریا پہ مقیم پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تو ہمیں سے ہر ایک بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کالج اور یونیورسٹی کے اندر اور اس طرح تعلیمی اداروں میں کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں سارے ملک کے صدر نہیں بن رہے سارے ملک کے وزیراعظم نہیں بنتے سارے کسی پوسٹ پر آ کر نہیں بیٹھ جاتے تو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اگر میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کی بات کروں تو اگر کوئی شخص سی اے میں داخلہ لیتا ہے تو سارے کے سارے نہیں نکلتے آرٹیکل ہی پورے نہیں ہوتے ان کے لیکن وہ جو پاس ہوئے وہ جنہوں نے اپنے اپنے کام میں کامیابی حاصل کی تو وہ کامیابی کس حد تک انہوں نے حاصل کی اور اس کو کرنے میں انہوں نے کتنی تک و دو کتنی قربانیاں کتنے سیکریفائز اور کتنے کمپرومائز کیے یہ اس شخص کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نہیں میں بھی ایسا کروں گا تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں اوسر ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی ہو جائے جیسے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا یہ مثال ابھی رنگ بھی زیادہ ہونا چاہیے نہ ہنگ لگے نہ استعمال ہو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں میں امیر بن جاؤں محنت کے بغیر شارٹ کٹ طریقے سے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں کیسے جو ہے پیپر مجھے کہیں سے مل جائے میں کہیں جو ہے وہ گیسٹ پیپر لے لوں سوالیاں نشان کی؟ سوالیاں جو کوشچن ہوتے ہیں پیپر میں آنے والے یہ مجھے کہیں سے مل جائے یعنی شارٹ کٹ بھی بننا چاہتا یہ ہے خود محنت بھی نہ نا ناکامی کی طرف سلمان بھائی جا رہے ہیں اصل میں اگر آپ کو پیپر مل بھی گیا جی اور آپ نے اس کے مطابق سوالہ تیار کر بھی لیے جواب تیار کر لیے پیپر دے کر آپ نکل بھی گئے پاس بھی ہو گئے تو آپ تعلیمی یافتہ نہیں کہہ گے تعلیم جو ایجو... تعلیم جو تربیت دینا چاہتی ہے تعلیم جو ایجوکیشن دینا چاہ رہی ہے اب وہ تو نہیں نہ لے سکیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو اور تو آپ نے خود ہی اپنی کمزوری کو گلے لگا لیا کہ میں نے پورا سال کام کیا نہیں اور آخر میں آ میں بیٹھ گیا کہ بجانا مجھے بھی یہ ہو جانا چاہیے اس کے لیے لیگل پر راستے اختیار کرتے ہیں شارٹ کٹ جو ناجائز قسم کو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگ ناکامی کا مو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ناکامی کی اگر اسباب پر غور کیا جائے میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناکامی کے سبب میں گنتی کرتا ہوں اس میں سستی اور کاہلی ہے جی سست اور کاہل اور محنت جی چورانے محنت سے جی چورانے والا, جی والا اور اس میں اپنے شیڈول اور اپنے جدول کو اپنے کنٹرول کے ساتھ چلانے کی جس میں طاقت نہیں ہے نا جس میں صلاحیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکامی کا منہ دیکھے گا کیوں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اس کو کہیں جانا ہے وہ اٹھنے پر ہی قدرت نہیں رکھتا تو وہ کہاں سے اس ٹائم پر پہنچے گا وہ چیز اس کے ہاتھ میں ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی ایک شخص کو کہیں پہنچنا ہے اب وہ غفلت میں سستی میں یا اللہ نہ کرے کسی گناہوں برے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے ار ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں کرتا ہوں تو ایسے شخص بھی عموماً کامیاب نہیں ہوتے تزیح اوقات کے جو عادی ہوتے ہیں یعنی وقت کو ضائع کرنے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ بھی عموماً اپنے آداف میں کامیاب نہیں ہوتے وہ چائے پینے کے لیے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے گھنٹوں پر وقت برباد کر رہے ہیں وہ کہے کی کامیابی وہ کہیں گے جناب ہم نے اتنے بڑے بڑے پیسے کما لیے تو ان کا اگلے حصے کے اندر پیسے کا ڈبا بھی گول ہو جاتا ہے وہ یوں پیسے والے بنتے ہیں یوں غریب بنتے یوں پیسے والے جو غریب بنتے ہیں جو گریجولی محنت کے ساتھ مزدوری کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ طریقہ کار کے ساتھ جو لوگ اپنے بزنس کو اسٹیبل کرتے ہیں وہ یوں یوں یوں نہیں ہو رہے ہوتے ان کی تھوڑی بہت گرافکس اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ پراپر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پراپر محنت کر رہے ہوتے ہیں پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو طلبہ کرام پراپر پڑھتے ہیں انہیں کوئی عبادت پڑھنے آتی ہے وہی قرآن و حدیث پر نظر رکھ سکتے ہیں اور وہی آگے جا کر امت کی صحیح معنیوں میں رہنمائی کر سکتے ہیں تو جس مقصد کو پانا چاہتے ہیں اس مقصد کا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے آپ کہیں کہ میں نے اپنا الگ سے کوئی شارٹ کٹ نکال لیا ہے تو اس سے آپ اس منزل کے پہنچنے والوں میں شمار شاید کر لیے جائیں گے لیکن آپ کے تجربات نہیں ہوں گے آپ کے اندر وہ قابلیت و صلاحیت نہیں ہوگی جو اس نے اپنے آپ کو پراپر ٹریک پر لا کر اس منزل تک جو پہنچا ہے یوں تو اب چوٹی پر چڑھنا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ہیلی کاپٹر میں اپنے آپ کو باندھو ہیلی کاپٹر اٹھاؤ اورلی کر آپ کو چوٹی پر بٹھا دے گا آپ بولا میں پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچ گیا ہوں لسٹ میں کوسی کمال کی بات تھی اور ایک سر زمین سے چڑھتا ہوا کیلے گھڑتا ہوا رسیاں باندھتا ہوا اور پرندوں کی گار کی لینڈ سلائڈنگ کی ان ساری چیزوں کو ہوا چکر برف اور تمام چیزوں کی مصیبتیں پریشانیاں بارشیں ان سب کی مصیبتوں کو جھیلتا ہوا اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کو لاتا ہوا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے دونوں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں ہو دونوں کے ہاتھوں میں جھنڈا ہو لیکن کون بولے گا کہ کامیاب کون اور ناکام کون ہے صرف پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا یہ کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے بات وہ ہے جو میں نے کہا میں اس میں کوئی کو پیمائی کی پذیر نہیں کر رہا ہوں مثال صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے تو, تو آپ نے کبھی کو پیمائی کی بھی ہوگی جس طرح آپ نے بتایا نہیں, ہے نہیں مطلب دیکھے کوئی جب آپ زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کسی کام میں آپ جود جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے چیزیں آتی ہیں طوفان سیلاب اور پریشانیاں آتی ہیں جی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اور لائز ہو جاتے ہیں یعنی جسے آپ کہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ بات تو کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے آپ کو کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو جس طرح آپ کو لوگ انکریج کرنے والے ہوں گے وہیں ڈسکریج کرنے والے بھی ہوں گے تو بعض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ جو وہ ڈسکریج کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر ایسا لے لیتا ہے کہ یہ ڈی لائز ہو جاتا ہے یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے حوصلہ ہار جاتا ہے ہمت ہار جاتا ہے اور یہ اپنے مقصد کو جو حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہاں آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں ڈسکرج کر رہا ہے یا ہمیں ہمارا حوصلہ جو ہے وہ توڑ رہا ہے ایسے حالات میں ہم کیا کریں دیکھیں جو دنیا کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی تعریف کرتا ہے یا ہماری کوئی مذمت کرتا ہے صحیح میں چونکہ ایک دینی ماحول سے وابستہ ہوں جی اگر کوئی نیکی کے راستے پر پرہزگاری کے راستے پر عبادت کے راستے پر دین متین کی خدمت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا تو اخلاص ہونا ہی اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے نا اور اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے صرف پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت بنانے کے لیے توڑی کیا جائے گا یہ تو ریاکاری کی طرف چلا جائے گا وہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور جو مخلص ہوگا وہ نہ مذمت کرنے والوں کی مذمت کی پرواہ کرے گا نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے اس کو اتنا زیادہ خاص فرق پڑے گا وہ اپنے مقصد کی طرف چلتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا وہ یہ کیسے بندہ بنے گا حضرت یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزمت کریں اور اس کو کوئی وہ اس کا فرق نہ ہو اس کی تعریف کریں ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی مزمت کرتا ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے بندہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے تو بندہ جا... پھول جاتا ہے و... مذمت کریں گے نہ تو دکھ تو ہوگا جب بھی آپ کو کوئی مذمت کرے گا آپ کو کوئی क्रिण क्रिण کرے گا, گا. جی. آپ کو کوئی آپ میں کوئی خامی ہے ایپ آپ کا بیان کرے گا تو اس میں برا تو لگے گا لیکن برا لگ کر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو خود ہم نے اپنا برا کیا اس پر صبر کریں اور صبر کر کر اپنی منزل پر آپ دیکھیے حضور جس کو منزل تک پہنچنا ہونا وہ راستے میں چلتے ہوئے ٹریفک کا رش بھی برداشت کرتا ہے ہارن کی پومپوں بھی برداشت کرتا ہے اور ہوا اور بارشوں کو بھی برداشت کرتا ہے مگر اپنا سفر جاری رکھتا ہے روڈ پہ اس کو بلکن اچھے بلکن راستے, راستے, بھی جی اس کو راستے بھی ملتے ہیں اس کو عمدہ راستے بھی ملتے ہیں اس کو آگے باغ و بہار والے راستے بھی ملتے ہیں اور اس کو ریگستان بھی نظر آتے ہیں اس کو گڑے والے راستے ملتے ہیں مگر جس نے اپنے آپ کو کسی منزل تک پہنچانے کا ٹارگٹ لیا ہوا ہوتا ہے جی وہ راستوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز تو ہوتا ہے لیکن اس میں کھو نہیں جاتا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا کیا ہے بات؟ کیا کیا خوبصورت بات کریے ہمارے پاس کال بھی ہے میسجز بھی آ رہے ہیں چینل کے ناظرین کے پہلے کال شامل کرتے ہیں ان شاء اللہ جی محمد عمران اتائی تار ہندی کے شہر سورت گجرات خواجہ نئی کابینہ سے ماشاء اللہ بڑا ہی رہنمائی والا سجلہ لے کر آئے نگرانی شعرا سے میری حرض کیا ناکامیابی ہماری سستی کی وجہ سے آتی ہے اور کامیابی کے اسباب بیان فرما دے ہمارے گھر والوں کے لیے ہم سب کے لیے بھی حساب مغفرت کی دعا فرما دے جزاک اللہ خیر آمین و عیا کو آپ کی اور ہم سب کے گھر والوں کے بے حصہ مفرت فرمائے یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقدر کا بھی اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک چیز ہماری تقدیر میں نہیں ہے کہتے تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے نہیں کھلتی اللہ اللہ ایک چیز ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں اس پہ کامیابی اور ناکامی پر کیا مطلب کہ آدمی بات کرے پھر اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھتے ہیں تو مجھے ایک مضمون قرآن پاک کا یاد آ رہا ہے کہ جو چیز تجھے نہ ملی اس پر افسوس نہ کر اور جو چیز تجھے ملی تھی اس پر ایسا فرق بھی نہ ہو کہ وہ چیز بھی جو ملتی ہے وہ بھی جاتی ہے جو نہیں ملی وہ مقدر میں نہیں تھی تو اس طرح اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلام و دین کا تو ہمیں اس طرح کا خلاصہ مضمون ہمیں ہماری شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہے تو ایک چیز ہماری تقدیر میں نہیں ہے مقدر میں نہیں ہے تو اس میں کامیابی اور ناکامی پہ کیا رونا آپ نے ایک جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کیا وہاں روزگار آپ کا مقدر ہی نہیں ہے تو اب آپ بولو کہ میری ناکامی یا کامیابی ہو گئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب فلاں بنوں گا اب اس کے مقدر میں فلاں بننا ہے ہی نہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں تقدیر سے منت کرائیں تقدیر کے حوالے کریں خود کو جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں یوں کر دوں گا وہ بھی پچھتا ہیں تقدیر سمجھے کہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اس سے اگر آپ کے ارادوں کی موجیں ٹکراتی رہیں گی تو وہ موجیں رہ جائیں گی پہاڑ نہیں ہلتا بلکہ وہ خب ختم ہو جائے گا تو انسان کو بعض اوقات یہ ذہن بلکہ اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور جو ہم کہتے بھی ہیں جو اللہ کو منظور جو اللہ کو منظور اللہ جو اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ تصور مسلمان ہمیشہ اپنے ذہن میں بسا کر رکھے اس میں اس کو صبر بھی ملے گا اس میں اس کو شکر بھی ملے گا اور اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں کا برا چاہتا نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہم جس سے اپنے لیے اچھا جان رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر نہیں جانتے ہوتے بعض وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے اللہ میرے لیے وہ اطاقر جو میرے حق میں بہتر ہے اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا خیال میرے دل سے نکال دے قرآن پاک آیت بھی ہے نا جی؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آسا انتقلا شعین و خیرال آسا انتحب شعین و ہُ الشر الکم و اللہ یا علم و عن تم لاتا عالم وہی جو آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے میرے پیشے بھی نے یہی آئے تھے گریم صحیح مگر اس کے آخر میں جو آپ نے ارشاد فرمائے نا بڑا درد ہے اس میں کیا وہ اللہ یا عالم اللہ جانتا ہے وَأَنتُمْ لَا <تَعْلَمُن> اور تم نہیں جانتے اب اللہ جانتا وہ <تَعْلَمُن> اللہ ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس میں کتنا ہمارے لیے تسلی ہے یہ کتنی تسلی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کیا دوبارہ پڑے عسا وهو خیر اللہ قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند ناپسند کرو وہ تمہارے لیے دلوقتي. اچھی ہوا شروع ہو أَن بات کریب کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جی. اور وہ تمہارے لئے بری, بری, بری ہو تمہارے پسند نہ ہو یہ کتنا خصو مضمون دیا کتنا خصو مضمون دیا اس کے بعد کتنی کامل قسم کی تسلی دیا جائے کہ وہ لا ہو یا لم وہ انتم لاتا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور ایک مسلمان بھی اگر اس پر ایمان نہیں رکھے گا تو عقیدہ نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا کہ بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا نہیں جانتا اور پھر اللہ مجھ پر رحیم ہے مجھ پر کریم ہے مجھ اللہ پر مہربان ہے, اللہ ہے اللہ وہ میرے حق میں بہتر فرمائے گا اللہ یہ سارے تصورات ہوتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پہ بھائیو تو یوں کامیابی اور ناکامی کو محض اپنی ذات پر لے جانے کے بجائے یہ بھی دیکھیں کہ جو کچھ نہیں ہوا اس میں میرے حق میں بہتر ہوگا نمبر ایک دوسرا یہ کہ واقعی سستی اور کاہلی بھی ناکامی کا ایک بنیادی سبب ہے جس کا میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں اب آدمی میں دیکھتا ہوں باہر جو باہر ملکوں میں گیا پانچ بجے جناب موسم اٹھتے ہیں صبح پانچ بجے اٹھنے کے بعد اپنے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں چھ ساڑھے چھ بجے باہر روڈ پر ہوں گے دو ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے یہ اپنی جاب پر پہنچیں گے وہاں سے یہ سارے پانچ پانچ بجے نکلیں گے اور دو ڈھائی گھنٹے ہوئے سفر کر کے یہ اپنے گھر پہنچیں گے ساڑھے سات آٹھ بجے گھر پہنچیں گے اور اس کے بعد یہ کھائیں گے پیئیں گے پھر نہائیں گے دھوئیں گے اپنے کپڑے اگلے دن کے تیار کریں گے اگلے دن کا کام تیار کریں گے اپنا گھر صاف کریں گے اپنا باتھ روم صاف کریں گے اپنی چیزیں صاف کریں گے اور کر کرانے کے بعد ساڑھے نو دس ان میں ہمت نہیں ہے کہاں سے ہمت ہوگی ہمت نہیں ہے ٹھا کر کے یہ سو جائیں گے اگر نماز ہی ہے تو اس دوران اللہ کی رحمت سے اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرتا چلا جائے گا ایسا ہی شخص جب اس ملک میں آتا ہے ہمارے ملک میں اپنے ملک میں آتا ہے تو جناب گیارہ گیارہ بجے تک اٹھتے نہیں ہے باہر جا کر دوستوں میں گپے مار رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں پھر کہتا ہیں جناب کچھ ملتا نہیں ہے کامیابی ملتی نہیں ہے بھائی ادھر دیکھو یہی آدمی ادھر جاتا ہے تو پانچ بجے سے لے کر رات بجے تک اس نے اپنے کو مشین کی طرح چلایا ہوا ہوتا ہے وہاں پر کما بھی رہے ہوتے ہیں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تھک بھی رہے ہوتے سو بھی جاتے ہیں تو اصل میں ہم نے اپنی زندگی کو خود سستی اور کاہلی کی نظر کر دیا پھر یہ جو چیز شے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے بیٹھے ہوئے گھنٹوں اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو جب اتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں تو وہی چوبیس گھنٹے ہیں آپ کو بھی ملے مجھے ملے ان کو بھی ملے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے ان گھنٹوں کو یوٹیلائز کیا اور انہیں فضول اور غلط کاموں میں خرچ نہیں کیا جی اپنے مقصد میں اس کو پورا کیا سبحان اللہ اور جنہوں نے اس کو ہٹ کر انہوں نے کام کیا وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایک سوال جی ہے ہمارے پاس آ آ آ ایس ایم ایس پہ مدنی چہرے کے جی ناظرین جو مدنی چینل چین کے نمبر پر ایس ایم ایس کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے کہ ہم تین بھائی ہیں اور ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہماری کوئی رہنمائی بھی فرمائیں اور دعا بھی کر دیں اللہ سے دعا کریں اللہ کریم آپ کو حلال اور آسان روزگار اطاف فرمائیں فجر کی وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور پھر فجر کا وقت ختم ہو جائے سورت طلوع ہو جائے اس کے بیس منٹ کے بعد آپ اشراک چاش کی نماز پڑھیں جن کی رزق میں تنگی ہے جن کو روزگار کا مسئلہ ہے جنہیں کاروبار میں مسئلہ ہے جنہیں نوکری وغیرہ کا مسئلہ ہے آپ اس جو میں نے عمل عرض کیا ہے اس ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں یہ کر کے دیکھیں اللہ کی رحمت شامل ہے حل رہی تو آپ پر اللہ نے چاہ تو رسک کے دروازے کھلیں گے اور آپ کو کشادگی نصیب ہوگی سبحان اللہ ایک میسج ہے بڑا انکریجنگ میسج ہے نگرانی شدہ لگ رہا ہے آپ اس وقت مجھے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزادے سلسلہ مثالی معاشرہ بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے اور یہ واقعی بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے بھی بعض کر کوئی بات جرل طور پر ہی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لگ ہی رہا ہوتا جیسے یہ مجھے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پاک جد خیر فرمائے کہ بلا شیخ تریقت امیر سنت کا یہ ایک فیضان ہے اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی کہ میں جب اپنے گاؤں میں ہوا کرتا تھا اور وہاں طریقت امیر سنت کے آ, بیانات کی جب بات ہوتی تھی تو ہمارے اس ٹائم بھائی آ, یہ بات کہا کرتے تھے کہ امیر اہل سنت جو ہیں جو فرما رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے بندے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اسی کا فیضان ماشاء اللہ نگان شورا کو بھی عطا ہوا ہے اللہ مزید عطا ہے مزید آپ کی قول کو شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے رکن شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے جی کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے میرے مدری من ایک ہی طریقہ ہے اونلی ون وے وہ ہے اسلام دین جس میں اللہ تعالی نے بڑے پیارے خوبصورت اندازہ میں ارشاد فرمایا یا اوہ لذین عام من خلو فلم کافا اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ ہم اسلام میں مکمل داخل ہو گئے اور اس کی تعلیمات کو خواہ و معیشت سے ہو معاشرت سے ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو گھریلو ہو جس طرح کی بھی زندگی ہے اگر عین اسلام و دین کو اگر ہم نے اپنے سامنے رکھا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ مل گیا نہ یہ نہیں کس نے چلائی ہوئی ہے پیسہ مل جانا شہرت کا مل جانا اس کو کامیابی نہیں کہتے صرف پیسہ تو قارون کے پاس بھی تھا تو کیا قارون کامیاب تھا شہرت اور ریاست اور سلطنت تو فرون کے پاس اور نمرو کے پاس بھی تھی کہ یہ لوگ کامیاب تھے نہیں حضرت امام حسین رودی اللہ تعالی عنہ نہ خلیفہ بنے نہ امر ممن بنے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی مگر یہ کامیاب تھے یزید کامیاب نہیں ہوا یزید تخت پر بیٹھا مگر یزید نے ناکامی کا منہ دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تخت و تاج کو ٹکرایا مگر انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی یہ کامیاب ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کامیابی اور ناکامی کی جو کہ یار یہ پیسے والا بہت بن گیا گاڑی بن گئی بنگلہ بن گیا تو یہ, پیسے, یہ کامیابی نہیں نہیں کامیابی یہ نہیں ہے اصل کامیابی تو تقوا ہے اور اصل کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ]吗? وہ کامیاب ہے <laughs> <laughs> کیا فوز العظیم کر کے نا مطلب جی بڑی کامیابی ہے فوج العظیم آئی تو مجھے یاد ہے یاد جو مطلب کے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا جو اپنا ایمان سلامت لے کر گیا یہ کامیابی ہے کیا دنیا میں مصیبت میں جو پریشانیوں میں رہتے ہیں کیا وہ ناکام لوگ کس نے کہہ دی آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں مصیبتیں نہیں آتی پریشانیاں نہیں آتی کیا صحابۂ کرام علیہ مردوان پریشانی میں نہیں رہے کون سا صحابی ہے جو ناکام ہے ہر صحابی کامیاب ہے صاحبہ کرام سارے کامیاب ہیں سارے صحابیات کامیاب ہیں ساری و مومنین کامیاب ہیں سب کامیاب ہیں ہمارے آئیں مشتین کامیاب ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں انہوں نے کون سے سونے چاندی اور جغیرات کے انبار لگا دیے تھے ان کے پاس ہر ایک کے کون سی ریاستیں آ تھیں تھی امیر المومنین سعید عمر بن خطاب ربدی العالیٰ نو کامیاب ہیں یہ لوگ ان کے پاس ریاستیں آئیں ان کے پاس حکومت آئیں ان کے پاس دولتیں آئیں مگر انہوں نے دولت اور ریاست اور حکومتوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا یہ تو مطلب اللہ کے لئے جیتے تھے تو اس طرح کبھی بھی تصور نہ کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے اللہ کی محبت ہے اور کامیاب وہ ہے جسے قرآن پڑھنے آئے کامیاب وہ ہے جسے نماز پڑھنے آئے کامیاب وہ ہے جسے رمضان کے صحیح روزے رکھنے آئے کامیاب وہ ہے جسے جس زکوٰۃ صحیح دینے آئے کامیاب وہ ہے جسے حج صحیح کرنے آئے کامیاب ہوئے جسے صحیح کلیمہ پڑھنے آئے کامیاب وہ ہے جسے شریعت کے احکام کا پتا ہو جسے جس حرام و حلال کا پتا ہو صرف انگلش کی چار باتیں پڑھ لینے سے انسان بولے میں کامیاب ہو گیا یا کسی پروفیشن کے اندر وہ ماہر ہو گیا بولے کامیاب ہو گیا میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں ایک مسلمان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں مصروف لینے میں دنیا کی زندگی کو جیتنے کے لیے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے جس تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس کو اس کے جائز اور حلال طریقے سے اختیار کر کے اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنا اس کا کہیں انکار نہیں ہے وسعت والا گھر اللہ تعالیٰ کی عطاقدہ شہادتوں میں سے سعادت ہے اچھی سواری اللہ تعالیٰ کے عطاقدہ شہادتوں میں سے شعادت ہے اچھی عورت نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی عطاقد اور سعادتوں میں سے سعادت ہے تو یہ نہیں زندگی کی گزارنے کے گزارنے کا پورا سسٹم ہے جی اس کو اسلام و دین کے مطابق گزارے اور اللہ کی کرم سے سے اگر بندہ ایمان سلامت لے کر چلا گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کون شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد علی خان کراچی سے بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کے مزاج ٹھیک ہوں گے پہلے تو کل کا پروگرام جو فریب کے حوالے سے تھا بہت شاندار کیا آپ لوگوں نے بڑا بہترین پروگرام جس کی تاریخ کی جائے کل ہی میں نے کال کی تھی لیکن میں اگلے ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ کال شامل نہیں کی گئی بہت شاندار جو کرنٹ ایشوز کرنٹ میں سماجی انقلابی باتیں ہوئی مزہ آگے اسی حوالے سے بس یہ تھا کہ اب دعوت اسلامی کو, کو کوئی ہاسپٹلانا بھی چاہیے تاکہ معاملہ اور بہتر ہو جائے اور سکول سسٹم تو ماشاءاللہ بنا لیے لیکن تھوڑا سا اکنامیکل اسکول سسٹم ہو جائے 500 ہنڈریڈ 1000 اس کی فیس ہو تو 95% فائیو آبادی بھی اس سے مستفید ہو سکے گی جزاک اللہ اور آج کا ناکامی کے اسباب بھی بڑا اچھا موضوع ہے اس کے لیے تھوڑا سا میں یہ ایک فارمولا ہوتا ہے مینجمنٹ کے حوالے سے اسمارٹ کہ جو گول سیٹنگ آپ جو کریں گے وہ شوڈ بھی اسمارٹ کہ آپ کی اسپیسیفک ہونی چاہیے میجربل ہونی چاہیے اور ریئلسٹک ہونی چاہیے اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اس کا ان چار اصولوں کے تحت آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے سارٹ انالیس کہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہیں ویکنیس کون سی ہے اپرچونیٹیز کون سی تھریٹس کون سی ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو بس میں نے شیئر کیا کہ اگر یہ کچھ چیزیں کوئی بھی آدمی سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی نظر میں رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی سنسیریٹی تو ہونی چاہیے جزاک اللہ خیریت اللہ وسلم. اللہ ماشاء شاہد بھائی اللہ کو جزاک خیر حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں اپنے تجربات بیان کرتے ہیں ہاسپٹل تو ہم نے ایک انٹرنل ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جس میں ہم ہمارے اسلامی بھائیوں کے علاج کا سلسلہ رکھتے ہیں اور دیگر کئی ہاسپٹلس ہیں جس میں ہم علاج وغیرہ کا رکھتے ہیں اب دولت اسلام میں اپنا ایک ہاسپٹل بنائیں یہ بڑی دور کی ایک بات ہے اللہ تعالی خیر فرمائیں اس میں کئی سائیڈ افیکٹس ہیں جس پر ہم نے غور کیا ہے تو جس کو یہاں میں اس وقت لائیو بیان نہیں کر سکتا سیکنڈلی یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا اور آپ نے جو گول مینجمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا دیکھیے شاید بات صرف ایک یہ جو آپ نے گفتگو کی نا یہ پروفیشنلزم کو ابھی ہم نے ان تین چار چیزوں کو لیا کہ یہی چیزیں ہونی چاہیے علیحدہ علیحدہ طور پر لیکن بات یہ ہے کہ صرف پروفیشنل یا ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے یا جاب رکھنے والے اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے والوں کو ہی تو ہم ناکامی اور کامیابی کا درس نہیں نہ دیں گے ایک بہو بھی تو چاہتے کہ میں کامیاب بہو بنوں کیا وجہ ہے کہ وہ ناکام بہو بنی کیا وجہ ہے کہ وہ ناکام بیٹا ہو گیا میں ایز بیٹا کامیاب بنوں میں ایک کامیاب باپ بنوں میں کامیاب شوہر بنوں میں کامیابی کامیابی سوچ سوچے وہ کہ وہ کامیاب بیوی بنے وہ ایک کامیاب ساس بنے یہ کیوں نہیں سوچا جا سکتا مجھے ناکام بنا دیا گیا ہے بعض اوقات یہ ذہن بھی بنتا ہے افراد کا کہ مجھے ناکام بنا دیا گیا ہے مجھے فیل کر دیا گیا ہے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے گئے اور ایسا جو ہے وہ ایسی ایک بھمر جو ہے وہ چلائی گئی ہے کہ مجھے اس کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے اور میں تو کامیابی جا رہا تھا مجھے تو لوگوں نے ناکام کر دی ہے بہو کا جیسے آپ نے کہا تو یہ بھی بعض اوقات بہو بھی سوچ باز باز ہوگی ایسا ہوتا ہے کہ ناکامی اپنے ہی ہاتھوں ہوتی ہے آدمی غلط ٹائم پر غلط ڈسیجن لیتا ہے اور غلط سودا کرتا ہے اور جب سے نقصان ہوتا تو کہ کہتا ہے کہ فنا چیز ہوگی فنا چیز ہوگی فنا چیز ہوگا اصل میں اسی کا فیصلہ غلط تھا اس کے ریٹ غلط تھے اس کی کیلکولیشن غلط تھی اس کی آبزرویشن غلط تھی انسان کی ایک عجیب سی طبیعت ہے ہم جیسے انسانوں کی کہ ہم اپنی کمزوریاں دوسروں پر تھوپنے کے آدھی ہیں ہم خود اپنی مسٹیک کو اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس میں ہم کو آر ہے شرم محسوس ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کو ہے جی وہ بندہ تو یہ سوچ رہے یار میرے اندر کیا خامیہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں صحیح طریقے سے جا رہا سے ہر ایک خامیوں بھی اسے بھرا ہوا ہے کچھ نہ کچھ خامیاں میں تو سے ہر ایک میں ہوتی ہیں بولنے میں سمجھنے میں فیصلے کرنے میں تو اپنے غلط فیصلوں کو کسی نے بات کی ہے کتنی غلط کتنی صحیح یہ فیصلہ کریں کہ غلط خراب وقت نہیں آتا خراب وقت نہیں آتا اچھے وقت میں کیے گئے غلط فیصلے یہ ایک خراب معاملہ بن کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اللہ اکبر اپنے ڈسیجن درست کریں میں آپ کو عرض کروں گا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے تھے آپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے تھے کیوں کہ آپ کے فیصلوں میں فقحا اور علما شامل ہوتے تھے آپ اپنے ساتھ فقہا اور علما تجربے کار خوف خدا والے سمجھدار لوگوں کو شامل رکھیں انشاءاللہ شاء آپ کو کیا ملے گی آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو پڑھیں چاروں جو ہمارے خلفات ہیں خلفا راشدین جس کہتے ہیں ان کی سیرتوں کو پڑھیں اس طرح دیگر ہمارے بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھیں آخر امام بخاری اتنے بڑے امام بنے کامیاب ہوئے کیسے ہو امام اعظم امام اعظم کیسے بن گئے تو یوں مطلب کہ ان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اور پھر ان کو نے جو مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اس راستے میں اس کو پڑھیں اور پھر اس کے لیے اپنا اعزم پیدا کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ میسج آیا ہے مدینہ چینل کے ناظرین جو ہمیں میسجز کرتے ہیں ان میں ایک میسج ہے کہ بھائی سلمان آج شورا کی مسکراہٹ کیوں غائب ہے بہت عجیب سے لگ رہے ہیں تھوڑا مسکراہٹ اللہ میں آپ کے وہ شیخ چلی والے پر تو ٹھیک ٹھاک ہوا تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ جو موضوع چلے گا تو موضوع کے مطابق چہرے پر پھر کچھ نہ کچھ آئیں گے آپ کو سناتے رہیں گے تو مجھے بھی مسکراٹ آتی رہے دی جی مزید کال شامل کرتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام رومسہ حصل اطاریہ ہے میں مسکاتمان سے بات کر رہی ہوں سلمان انکل آپ نے جو کہانی سنائی تھی شیک چلی کی وہ ہم اسکول میں بھی پڑھتے تھے اور جب آپ نے ایک شیخ چلی کی کہانی دہرائی تو ہمیں بہت مزہ آیا جی مہربانی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر جاوید احمد عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں جب ہم دین اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اور اللہ کے رسی کو تھامے رکھیں گے تو زندگی کے کسی بھی امتحان میں ناکام نہیں ہوں گے اور میں یہ عرض کروں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ دعوت اسلامی میں آ جائیں مدنی ماحول میں آ جائیں پھر ہماری زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی اور زندگی میں کوئی بھی ناکامی نہیں رہے گی نگران شعرا عمران بھائی سے یہ عرض ہے کہ مزید مدنی فولتا فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ زندگی میں کوئی بھی ناکامی نہیں رہے گی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کئی تمنا کئی آرزو اصل میں ہماری آرزویں تمنایں پوری نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ناکام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے ہمیں یعنی جسے ایمان نصیب ہوا اور اس دن جب یہ رہا ہے اس کو رسک نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اس رسک پر کناٹ نصیب کی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی سب کچھ اس کے لیے جمع ہو گیا ہماری خواہشات اور ہماری یہ جو فرمائشیں ہیں نا یہ پوری نہیں ہو وانٹیڈ آر انلمیٹیڈ خواہشاتی کو حد نہیں ہوتی ہماری خواہشات پوری نہ ہو تو ہم سمجھتے ہو ناکام ہو گئے میں نے پہلے عرص کر دی ہے کہ گاڑی بنگلہ اور اچھی جاب کا مل جانا اور مطلب ہر طرف وہ باغ و بہار کا ہونا محت اسے کام بھی نہیں کہتا یہ تو دھوکا بھی ہو سکتا ہے یہ تو دھوکا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کھو کر انسان اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا سمجھے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ وہ لوگ جو ناجائز و حرام کماتے ہیں اور ناجائز و حرام جیسے سود کھور ہے سود کماتا ہے بد ہے یہ سود کا تو اب سود ہے رشوت ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے بدماشیاں کرتا ہے مافیا بنا پڑا ہے غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے اس کی اس کو عزت بھی ملی ہوئی ہے اس کو لوگ جناب چیف گیسٹ ہی بنا لیتے ہیں بعض کا ہاں بنا لیتے اس کو اس کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے گاڑیاں ہو رہی ہوتی لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ سب اس کو ڈھیلے یہ دھوکہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچے گا کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ایسا نہ یہ دھوکے میں مت رہیے گا میں اس لیے پہلے ارض کر دوں کہ نہ شہرت نہ دولت نہ عزت یہ سب کچھ صرف یہ کامیابی کی ضلیل نہیں ہے ہاں یہ بھی ضروری جس کو عزت ملی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے اور دولت اللہ ہی کی مہربانی سے اور حلال طریقے سے ہے اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یقینا یہ ایک کامیابی کی صورت ضرور ہیں لیکن جنہوں نے صرف اس کو کامیابی بنایا ہوا ہے کہ نہ تقوا نہ پرہیزگاری نہ ظہد نہ کناج نہ صبر نہ شکر اس طرح کی کوئی چیزیں ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے تو انہوں نے میرا خالی کامیابی اور ناکامی کے فلسفے کو شاید سمجھا نہیں ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر جی مزید کال کو شامل کرتے ہیں صلی اللہ, صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں راجا تاری نے شوڑا آپ کی چھوٹی والی بیٹی کا نام کیا ہے رحمان, یا رحمان، تیری اون دیا نے تیر ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ میری چھوٹی بیٹی کا نام سمیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالسمی مدنی ارسکار ہوں ماشاء اللہ محل... مثالی معاشرہ جو سلسلہ آپ کا اور آج اس کا موضوع ناکامی کے اسباب مدینہ مدینہ بہت پیارا ماشاءاللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نگران شورا کو جزائے خیر فرمائے کہ موضوعات چن چن کر ہم ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے ان کا سایہ دراز فرمائے ان کو آفیت والی صحت والی خوشیوں والی خوشحالی والی ایمان کی سلامتی والی طویل عطا فرمائے جزاک اللہ خیر نے دعاؤں سے نوازا حصہ کا کی ویسے عرض یہ ہے کہ یہ موضوعات میرے منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں یہ ہماری مجلس ہے اس میں بالخصوص ہمارے سلمان بھائی کا اس میں حصہ ہے انہوں نے موضوع منتخب کیے ہیں اس میں کچھ مشاورت کا حصہ شامل ہوا ہے لیکن اس سچ کو بہت بڑا حصہ موضوع کے انتخاب میں میرا نہیں ہے مجھے تو یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے ایسا کئی دفعہ یہی ہوا ابھی آج ہی بیٹھنے کے بعد پتا چلا کہ آج کا موضوع ناکامی کے اسباب ہیں تو یہ ان کی کوششیں ہیں میری نہیں ہے اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا یہ جس ناکامی کا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ کیا ناکامی ہے جی نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا یہ میرا خارش ہے نفس کے ساتھ آپ کا خطاب ہے اپنی نفس کے ساتھ کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے لے آئے اور میں گھر آ گیا مثال دے رہا ہوں اور میں جو سمجھ رہا ہوں یہ آلہد کا معافی ضمیر تو میں نہیں جانتا تو جب بندہ یہ ذرا دکھائیے گا میرے سنت جو بات رہے ہیں یہ کامیابی کے اسباب ہیں ناکامی کے نہیں لوگوں میں یہ سخاوت یہ تقسیم یا تحفے دینا یہ کامیابی کے اسباب ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی مطلب ان کی دل جوئی کرنا اور یہ دیکھے یہ جو تھا سا بانٹ دیا ماشاءاللہ ماشاء اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ شیر طرز میں سنائیے جی سلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ جی. علی علی حضرت فرماتے ہیں نہ اس در کام نہ گھر کا کھانا اس در کامی ہماری پر بھی نہ کچھ خیال کیا نے کے در سے دور کر دیا اب آقا کا در چھوڑ کر آئے تو نہ گھر کے بھی نہیں ہے کہ نہ یہاں چین ہے نہ یہاں سکون ہے نہ یہاں راحت ہے تو نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا کہ وہاں رہتے تو آرام بھی تھا سکون بھی تھا قرب بھی رسول بھی حاصل تھا تو نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی یہ ناکامی ہوگی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا اچھا حضور میں ایک چیز جو سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہم جو آدام آدام رہ جاتے ہیں جی मेच جا جو اہداف ہوتے ہیں جو منزل ہماری ہوتی ہے اسے حاصل کرنے میں جو رہ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمت کا نہ ہونا یا ہمت کا پس ہو جانا یہ اس کا ایک سبب بنتا ہے کوئی ایسا مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو انسان کو انکرج کرتا رہے اس اس کے اندر ہمت پیدا کرتا رہے جسے کہتے نا کہ رم کے حیات اس کے اندر جو ہے وہ باقی رکھے آگے بڑھنے کی جستجو یہ انسان کے اندر جو ہے وہ قائم و دائم رہے اگر کوئی جائز اور حلال اور اچھے کام کی طرف بڑھ رہا ہے نا تو آپ اس کے لیے سیڑھی بن جائیں سبحان اللہ،, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ وہ آپ پر چڑھ کر بھی اگر اوپر چڑھ جاتا ہے اللہ اللہ, اللہ، تو اس میں کیا حرج ہے اس سیڑھی ویسے ہی اوپر چڑھنے کے لیے ہوتی ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی باپ ہو جو اپنے بیٹوں کے لیے سیڑھی نہ ہو اللہ اکبر تقریباً بچے اپنے باپ کی سیڑھی پر ہی ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو کم از کم اتنا تو کیا ہے کہ تمہیں شعور ہو تمہیں سمجھ ہو تمہیں پروری ہو وہ بھی تو سیڑھی ہی تھی جس نے تمہیں پاؤں پر کھڑا کر دیا تو اس میں یہ ہے پھر یہ کہ اگر کوئی آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو آپ اسے مفید مشورہ دیں یہ سوچ کر کے یار یہ میرا کچھ لے جائے گا کمپیٹیٹر بن جائے گا یہ نہ دیکھیں آپ کا رسک آپ ہی کو ملنا ہے آپ کا چیز آپ کا رسک آپ کا دانا کوئی نہیں لے جا سکتا کتنا مضبوط و توقل پیدا کریں یعنی جو رسک میرا ہے نا وہ مجھے ہی مل کر رہے گا جس دانے پر میرا نام لکھا ہے وہ دانا میرے ہی منہ جا میں جانا ہے اور جس پر کسی کا بھی نہیں لکھا نا وہ کہیں بھی نہیں جائے گا تو آپ کا رسک ہمارا رسک یہ لکھا ہوا ہے یہ تے ہے ہم اپنے مشوروں سے میں نے دیکھے خود میرے اپنے مدنی چینل کے تجربات ہیں ہم ایسے اسلامیہ ملے جنہوں نے اپنے تجربات ہمارے نئے اسلام میں منتقل کیے انہیں بنایا ہے آج وہ مدنی چینل میں بھی ہیں اور بڑی عزت اور اچھے انداز سے مدنی چینل میں وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں مگر انہوں نے ہمارے سامنے ہمارے اسلامی بھائیوں کی تربیت کی ہے فری آف کاسٹ ٹریننگ کی ہے اور اپنے تجربات یعنی اپنے ایکسپیرینس سے اسلامی بھائیوں میں منتقل کیا ہے یہ خوف سے نہیں کہ یہ سیکھ جائے گا تو میری سیر چلی جائے گی ان کو تو اللہ نے اور عزت دی ہے اور وہ مزید اچھے جگہ پر آ کر ہمارے مدنی چینل فائز ہوئے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اچھے مشورے دیں اللہ توفیق دے تو وداؤٹ اینی کوسٹ مشاورت مشورہ کریں اپنے مشوروں کے بھی کیوں پیسے لیتے ہیں اگر آپ کے اچھے مشورے سے اور کوئی نیکی کا مشورہ دیتے ہیں تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے جیسا ہی ہوتا کال شامل کرتے ہیں جی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 محمد شاہد قادری کراچی حشن سے بات کر رہا ہوں ناکامی کا اصل سبب عالماً میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا ہے اور اپنے سے کم تر لوگوں کو نہیں دیکھتے اگر ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تو ہم یقیناً اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور جو ہے ہم اپنے آپ کو ناکام نہیں محسوس کریں گے بلکہ کامیاب محسوس کریں گے یقیناً جو آدمی سوکھی روٹی لے کے کھا لیتا ہے ایک آدمی گرم روٹی بنا کے کھاتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ یار میرے سے اوپر والا جو ہے جب دل کرتا ہے جیسی جیسا کھانا کھانا چاہتا ہے وہاں سے موا کے کھا لیتا ہے تو وہ نہ ہی رہے گا لیکن اگر سکی روٹی والے کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی بیادت پڑے گی اور ہم آپ کو ناکام محسوس نہیں کریں گے اچھی سوچ اور یہ بھی حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین آئے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی ایک مدنی سوچ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رکھیں تو اپنے آپ کو ایک بہتر صورت حال میں جب ہم پائیں گے تو خود کو ناکام لوگوں میں کیوں شامل کر کریں گے دعوت اسلام ہے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے اذان ہونے جا رہی ہے آئیے اذان کی طرف بھی بڑھتے ہیں میرے سو کی طرف بھی بڑھتے ہیں